السلام علیکم و اللہ و برکاتہ لو ان فقت ما فی الارد جمیئم ما ان لفت بین قلوبہم ولیکن اللہ اللہ فبینہم انہو عزیز الحکیم اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا مندی کی زندگی عطا فرما ہم ایسی زندگی گداریں کہ جب اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ بندے میں تم سے خوش ہوں میں تم سے راضی ہوں میرے بندے تم نے وہ کیا جو میں نے کہا اللہ کی قسم کیسا منظر ہوگا قیامت میں کتنا سخت دن ہے آپ نے بہت دفعہ پڑھا سنا اس قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے یہ میرے بندے ان کو الگ کر دو اور مجرموں کو الگ کر دو ممتاز الماجل مجرمون آج مجرموں کو الگ کر دو اور, اور, اور یہ میرے بندے یہ میرے ہیں ان کو میری طرف آنے دو جن کو اللہ تعالیٰ آواز دے بھری قیامت میں پکارے <سلام> کدھر ہے میرے جلال کی وجہ سے میری عظمت کی وجہ سے میرے چہرے کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے لیے وہ کدھر ہے اللہ تعالی ان کے لیے آواز لگائے بہت آوازیں لگے گی ایک آواز ہوگی لمن مل کل آج کے بادشاہ کدھر ہیں آج کے حکمران کدھر ہیں ہے سناٹوں کے بعد خاموشیوں کے بعد کوئی نہیں بولے گا پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے لِللاح لِللاح واحد القار ایک اللہ کے لیے آج کا دن ہے واحد ہے قہر والا ہے غصے والا ہے آج اللہ غصے للہ واحد القار آج کا دن ایک اللہ کا ہے جو غصے میں ہے غصے میں ہے ایسا وقت آئے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمینوں کو آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور ان کو گھمائے گا جس طرح یہ گیند گھومتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ زمین آسمان گھوم رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اینل ملوک الگ ارض اینل متکبرون یہ دنیا کے جابر کدھر ہیں یہ دنیا کے متکبر کدھر ہیں یہ دنیا کے ظالم کدھر ہیں یہ دنیا کے اکڑنے والے کدھر ہیں کوئی نہیں بولے گا پھر خود ہی فرمائیں گے انل ملک میں بادشاہ ہوں دنیا کی بادشاہ بادشاہ پہ ختم ہو جائیں گی ایک اللہ ایک اللہ کہے گا آج میں بادشاہ ہوں تو میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں ہم سب کو اس دنیا میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے کہے کہ یہ میرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوص پہ بیٹھے ہوئے پہچان لے یہ میرا وہاں بھی پہچان ہوگی صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں آپ کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو اس کو چاروں پاؤں سفید ہو اس کا ماتھا سفید ہو کئی گھوڑوں میں پہچانا جاتا ہے ہم اپنے علاقوں میں اس بھینس کو کہتے ہیں پنج کلیان جس کے ماتھے میں بھی چاندی ہوتی ہے جس کالی بھینس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں اس کو الگ سے پکارا جاتا ہے کئی گھوڑوں میں یہ گھوڑا جس کے پاؤں سفید ہیں اور اس کے ماتھے میں سفید ہے پہچانے جاتے ہیں چانے جاتے ہیں کہ میں بھی تمہیں پوری قیامت میں بزو کے سے پہچان لوں گا بزو کے سے پہچان لوں گا جو نمازی ہے بزو کرتا ہے اس کے یہ بزو کے چمک رہے ہوں گے مجھے پتہ لگ جائے گا یہ میرے امت نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھائیں گے مظفر گڑھ کی گرمی بہت ہے نگر قیامت کی گرمی سے بہت ہے یہ کوئی گرمی نہیں ہے یہ کوئی گرمی نہیں ہے گرمی تو اس دن ہوگی جب سورج ایک میل پہ آئے گا جب زمین تپے گی جب انسان ننگے ہوں گے وہ پسینہ اتنا نہیں آئے گا کہ ہاتھ بھی گیلا نہ ہو پسینہ اتنا آئے گا کہ بندہ اس میں ڈوب جائے گا اپنے پسینے میں ڈوبیں گے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میری نہر دکھائی گئی ایک مہینے کی لمبی اس کی مسافت ہے ایک مہینہ چلے اس کا سفر طے ہوتا ہے یا کے اس کے کنارے ہیں مٹی کے کنارے نہیں ہیں سیمنٹ اینٹ کے کنارے نہیں یا اس کے کنارے ہیں کستی کا دارا ہے شہد سے میٹھی ہے دودھ سے سفید ہے اور آسمان کے تاروں کی طرح اس کے اوپر آب کھورے ہیں اور موتیوں کے گنبد ہیں میں اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی نو ہم مسجد کے دروازے میں تھے ایک صحابی آئے کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ اس سے پوچھنے لگے کیا تو نے کوئی تیاری کی ہے تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی کیا تو نے کوئی تیاری کی کہتا تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے آپ سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کسی عمل پہ نہیں ہوئی کیونکہ عمل اگر کمزور تھے محبت خالص تھی کا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا نمازیں بھی ایسی ہوں کہ حوض کوسر میں چلے جائیں محبتیں ایسی ہوں نیک لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپس میں محبت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ پکاریں وہ کدھر ہیں جو میرے چہرے کی وجہ سے میری میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے جن کا تعلق میرے لیے تھا کدھر کدھر ہیں پھر ان کو اکٹھا کرے ان کو نور کے نمبروں پہ بٹھایا جائے اللہ تعالی لوگ پوچھیں یہ کون ہے نبی پوچھیں صدیق پوچھیں شہید پوچھیں یہ کون ہے انہوں نے کیا عمل کیا کہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے تو جواب دیا جائے یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ جو خوش نصیب ہیں جو اللہ کے ارض کے نیچے ہوں گے قیامت کے نیچے اندر اور جو باہر بیٹھیں گے ان کا जो جو اندر بیٹھے ایک جیسے है فرق ہے جو کھیتوں میں اس وقت کام کر رہا ہے اور جو ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے دونوں ایک جیسے کا فرق ہے فرق ہے اور جو اللہ کے ارش کے نیچے ہوں گے ان کی قیامت اور ہوگی اور جو سورج کے نیچے ہوں گے ان کی قیامت اور ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم وہ عمل کریں جو ہمیں اللہ کے ارش کے نیچے لے جائیں اللہ تعالیٰ وہ عمل دے ہمیں وہ عمل وہ کہنے کو تو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اگر کر لیں تو اللہ کامیابی بڑی ہے حکمران بن کے عدل کرنے جوانی میں اللہ کی عبادت کرنی ہمارے کتنے جوان ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہوں گے گناہوں کا وقت ہے بوڑھے ہوں گے تو پھر عبادت کریں گے اور نماز بوڑھوں کا کام ہے تحجد پڑھنا بوڑھوں کا کام ہے قرآن پڑھنا برا بکام ہے جوانی تو مستانی ہے فرمایا جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا کہ اللہ کے عرش کے لیجیے جن کے دل مسجدوں میں اور کئیوں کے دکان پہ بیٹھے دل مسجد میں اور کئی مسجد میں بیٹھے ہوتے اور مگر ہوتے کہاں جسم مسجد میں دل دکانوں پہ فرمایا ان کے دل مسجدوں کے اندر میں نے بڑی دفعہ کہا تقریروں میں پھر کہتا ہوں مجھے اپنی بے شمار نمازیں یاد ہیں ہر روز کی ایسی نمازیں ہیں پوری نماز پڑھ لیتا ہوں سارا کچھ یاد آتا ہے اللہ یاد نہیں آتا ہے اللہ اکبر سے نماز شروع کی السلام علیکم و اللہ پہ ختم کر دی ساری قصے سے کہانیاں یاد آئی یہ یاد ہی نہ آیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں سجدے میں بھی جا کے یہ پتہ نہ لگا کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں مجھے خیال ہی نہیں آیا سجدے میں بھی اور باتیں رکو میں بھی اور باتیں قیام میں بھی اور باتیں اتہیات اللہ وسلبات بت عباد اللہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ میری جاننی عبادتیں میری مالی عبادتیں میری بدلی عبادتیں اللہ ساری تیرے لیے کہہ تو رہا تھا مگر دل ساتھ نہیں تھا کہہ تو رہا تھا کہا میں نے سمی اللہ علیہ اس نے اپنی تاریخ کو سن لیا ربانا الحمد پتہ کوئی لگا کہا میں نے ناک رگرتے سبھا نق اللہ ربانہ بھمدی اللہ مسلی زبان سے کہا را لگا کے کہا توتے کی طرح کہا دل سے نہیں کہا فرمایا ان کا دل مسجدوں کے اندر ان کا دل مسجدوں کے اندر اگلے کون ہیں دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں گے دائیں ہاتھ سے سٹکا دے بائیں کو پتا نہ لگے تدہائی میں بیٹھا ہمارے عالم اسلم بیان کر رہے تھے میں حیران ہو گیا ہم بھی وہ لوگ موری صاحب نے اچھی دعا کر دی رو پڑے مجاہدین نے دعا کی ہمارے آنسو آ گئے ایک رویا دوسرا رویا اس کو دیکھ کے ہم بھی رو دیے لگے یہ رونا بھی اچھی بات ہے کسی کو دیکھ کے رونا آ جائے مگر جو اللہ کے عرض کے نیچے ہوں گے ان کے آنسو کیسے تنہائی میں بیٹھا اکیلا بیٹھا اللہ سے باتیں کرنے لگا اکیلا بیٹھا اللہ کو یاد کرنے لگا کوئی پاس نہیں تھا اکیلا ہی تھا اللہ سے گفتگو شروع ہوئی اللہ سے ملاقات شروع ہوئی اللہ سے بات شروع ہوئی اللہ سے دعا شروع ہوئی اور دعا کرتے کرتے اس کے آنسو تنہا تھا اور لوگوں کو دیکھ کے تو سب رو لیتے تنہائی میں رویا اور وہ جس کو خوبرو عورت خوبصورت عورت خاندانی حسن و جمال والی وہ کہتی میری طرف آ یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا تھا میری طرف آئی تلک میری طرف آ کیا کہا انی اللہ انی معاد اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی نہیں نہیں, نہیں کوئی ہے جو آج کے دور میں یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرے اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ عورت زبان سے آ کے کہتے جو ٹی وی پہ ناچتی وہ کہتی میری طرف ہاں دیکھ مجھے اور جو موبائل میں آتی ہے وہ کہتی کہ مجھے دیکھ اور جو اخباروں میں چھپتی ہے وہ کہتی مجھے دیکھ اور جو بورڈوں پہ سجتی ہے وہ کہتی کہ مجھے دیکھ اور جو بازاروں میں کیا کپڑے پہنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کی علامات میں کپڑے پہنے گی ننگی ہوں گی کپڑے پہن کے بھی کپڑے نہیں ہوں گے ننگی ہوں گی بختی اونٹریوں کی طرح سروں پہ پہاننے ہوگی فتنے میں پڑ جائیں گی لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں گی مائل ہونے والی ہوگی مائل کرنے والی ہوگی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی فرمایا جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے آتی ایک حدیث میں فرمایا چالیس سال بندہ جنت سے دور ہوتا ہے تو اس کی خوشبو آنے لگتی جاتی کب جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی یہ کالجوں میں یونیورسٹیز میں بازاروں میں ہاسپٹلس میں بینکوں میں وہ گھس گھس کے دفتروں میں جاتے ہیں کیا وہ خوبصورت عورتیں مائل کرنے والی مائل ہونے والی کپڑے پہنتی ہیں ننگی ہوتی ہیں ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے کہتی باریک کپڑے کیوں پہنتے ہیں گرمی بہت ہے دنیا کی گرمی کا پتہ ہے جہنم کی گرمی کا پتہ نہیں ایک بیٹی باپ سے پوچھ رہی ہے ابا میں جسم کا کون کون سا حصہ مردوں کو دکھا دیا کروں میں جسم کو کہاں کہاں سے ننگا کر لیا کروں کون سے جسم کا حصہ چھپا دیا کروں کون سا دکھا دیا کروں تو باپ بیٹی سے کہنے لگا بیٹی جہاں جہاں جہنم کو برداشت کر سکو وہ دکھا دینا اور جس جسم میں یہ صلاحیت نہ ہو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ آج برداشت کر سکے اس کو چھپا دینا ماڈرن عورت کہنے لگی دکیا نوسی عورت سے یہ برقے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں اللہ کرے ان علاقوں میں برکے سلامت رہیں بہت فرق پڑ گیا جب ہم نے مظفر گڑھ میں نیلے برکے دیکھے وہ ٹوپی والے برکے پہنتی تھی عورتیں کہیں بے پرتگی نہیں تھی اور آج جو ہوا اسلام آباد میں ہے جو فضا لاہور میں ہے جو ماحول کراچی کا ہے اور جس گھر میں ٹی وی آ گیا ماحول ایک جیسا فرق نہیں ہے مردوں کے پیچے گکھنوں سے نیچے اور عورتوں کے پاچے اخنوں سے اوپر مرد یہاں تک بٹن بند کرتے ہیں اور عورت یہاں تک سبحان اللہ مرد یہ بٹن کھولتا نہیں یہ کھول کے چلے تو کہتے ہیں بدتمیزی ہے بٹن بند نہیں کر سکتے مرد آخری بٹن بھی بند کرتا ہے اور گرمی کے اندر یہاں ٹائی لگا کے گھونٹ دیتا ہے کہ میرا گلا بھی نظر نہ آئے اور عورتوں کے گلے اور خوش ہوتے ہیں بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا کے بیٹیوں کو ایسے کپڑے پہنا کے اور سارا فتنا اس بات کا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے ابھی چھوٹی ابھی تو چھوٹی ہے اور یہ چھوٹے جو سیکھیں گے بڑے ہو کے وہی کریں گے یہ چھوٹوں کی تربیت ہوگی تو بڑے بنیں گے تو ماڈرن عورت کہنے لگی اس برقعے والی عورت کو بی بی گرمی دیکھ حبس دیکھ، سورج بھوک دیکھ پسینا تبس دیکھ تیرا برقے میں دم نہیں گٹتا اور یہ جو ماڈرن دنیا کے لوگ ہیں یہ برکا نہیں کہتے یہ تنبو کہتے ہیں ٹینٹ ان بیوں نے اپنے اوپر کیا لیا ہوا ہے تمبو لیا ہوا ہے ٹینٹ لیا ہوا ہے کہتی اس تنبو میں تیرا دم نہیں گھٹتا تو وہ پردے دار اللہ کی بندی نیک بی کہنے لگی دم تو بہت گھٹتا ہے مگر جب قیامت کا دن دیکھتی ہوں تو پھر کچھ بچت ہو جاتی ہے جب قیامت دیکھتی ہوں تو پھر کچھ بچت ہو جاتی ہے گھٹتا ہے دم آج ننگے ہونا ننگا دیکھنا بہت پسند ہے کل ساری ننگے ہو جائیں گے اما جی کو کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے ننگے ہوں گے سارے ننگے ہوں گے بغیر خطرے اما جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا نہیں آئے گی کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں یہاں تو بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں گلیوں میں بھی دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں موبائلوں میں بھی دیکھتے ہیں کھلے آم بھی دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے بھی دیکھتے ہیں سارے ننگے مرد عورت بڑے چھوٹے سب ننگے دیکھیں گے نہیں کس کو ضرورت ہوگی کس کو ضرورت ہوگی اس تم کسی کی طرف نگاہ دے ڈالے اپنے عمل ہی ایسے ہوں گے کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا فرمایا خاندانی عورت اس جمال والی اس کو دعوت دیتی ہے میری طرف وہ کہتا ہے اندی اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی طرف جاؤں گا میں تیری طرف نہیں آؤں گا تو میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں ہم جس موضوع پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کی محبت دے دیں ہم اللہ کے ارض کے نیچے پہنچ جائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کے کہے یہ میرے بندے یہ میرے بندے لڑائیاں تو بہت کر لیتے ہیں جھگڑے تو بہت کر لیتے ہیں ایک حدیث یاد رکھیں گے ان اللہ تعالی اس کو بھولنا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اس کے کندھے جھکے ہوئے پہلا کام کیا ہے اخلاق اچھا ہے دوسرا کندھے جھکے ہوئے اکڑا ہوا ہے کہ آج ہاں اکڑنے کو پڑو تم مجھے جان تو نہیں ہے تمہیں میرا پتا نہیں ہے میں تو روز ایک بندے کا ناشتہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں بس کرو یار بس کرو تم نے تو ایک مرغی کا بھی ناشتہ پوری کا نہیں گدی کیا میں تو بندہ کھا جاتا ہوں تیرے جیسے بندے تو جیب میں ڈال لیتا ہوں میں تو بندے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں بس کر دو اللہ کے واسطے بس کر دو بہت ہو گیا تمہیں میرا تعارف نہیں اللہ کہتا ہاں واقعی تعارف نہیں بتاؤ لوگوں کو خلعتا انسان لمبے پونچا پورا ان خلق نل انسان من لطفت امشاد بتاؤ لوگوں کو تمہارا تعارف کیا؟, کیا تم پہ ایسا زمانہ نہیں آیا کہ تم پہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ زمین و آسمان میں تمہارا تذکرہ نہیں تھا تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا ان خلق نل انسان بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من لطفت ان امشاد تپکتے ہوئے لطفے کے ساتھ بتاؤ میں اس گندگی سے پیدا کیا گیا ہوں کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا لوگوں کو بن آ جائیں لوگوں کو نفرت ہو میں کس سے پیدا ہوا اب میری لطفت بتاؤ لوگوں سے کہتے تم مجھے جانتے نہیں پھر بتایا کرو میں یہ ہوں میں پانی کا وہ قطروں جسے لوگ پسند نہیں کرتے میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں میں مٹی میں ڈالا جاؤں گا میں مٹی بنایا جاؤں گا کیا حیثیت ہے ہاں قسم کھا کے کہا جو اللہ کے لیے آجی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرے گا اونچا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتا ہے اللہ کا نظام ہے ہر عروج کا زبان ہے ہر اونچی چیز کو اللہ تعالیٰ نیچے کرتے ہیں یہ حدیث ہے اونچے بد بنے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار ہوتا ہے جو خاک میں ملتے ہیں وہی گلو گلزار ہوتے ہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہیں جو آموں کا شہر ہے جو جھکتے ہیں وہ ان کو پھل لگتا ہے جو جھکتے ہیں وہ سایہ دیتے ہیں جو جھک نہیں سکتے نہ وہ پھل دے سکتے ہیں جو جھک نہیں سکتے وہ کسی کو سایہ نہیں دے سکتے ہمیشہ جھکنے والے کام آتے ہیں جو جتنا درخت جھکے گا اس کا پھل اتنا زیادہ ہوگا اس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا جو اکڑے گا ٹوٹ جائے گا ہمیشہ اکڑے ہوئے درخت آندھیوں میں ٹوٹتے ہیں جھکے والے, جھکنے والے تو ساتھ ہی جھک جاتے ہیں کہا اس کے کندھے جھکے ہوئے اخلاق اچھا ہے کندھے جھکیں تیسرا عمل لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے محبت کرتے وہ محبت والے لوگ ہیں لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں وہ لوگوں کی محبت والے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں آگے حدیث کو چلاتا ہوں فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے نہ اس سے کوئی پیار کرے نہ وہ کسی سے پیار کرے ہر طرف اس کی دشمنی ہر طرف اس کی لڑائی ہر طرف اس کے جھگڑے کا اس میں کوئی خیر نہیں ہے نہ اسے کوئی محبت کرے نہ وہ کسی سے محبت کرے کا کامل مومن اخلاق آگزی لوگ اس سے محبت کریں وہ لوگ اس سے محبت کریں ابن عباس کہنے لگے رضی اللہ کارانو مسلمان مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے مومن مومن سے گناہ ایسے گرتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے سردیوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں درختوں میں خزاں گنجے ٹونڈ مڈ ایک پتہ بھی نہیں بچتا بالکل خالی کہ یوں گناہ گرتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے کسی نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا اگر کہ ہاتھ ملا دے تو اس طرح گناہ گرتے ہیں جس طرح خزاں کے پتے حفظ ابن ابل عباس کہنے لگے رضی اللہ عنہ تم نے اسے اتنی سی بات کہی ہے تم نے اس کو چھوٹی سی بات کی کہ دو مسلمان مل پڑے یہ چھوٹی بات ہے اللہ کا قرآن آیا لو انفکتا اللہ زمین کے اندر ہے تم سارا بھی خرچ کر دیتے یہ محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی پلا کن اللہ اللہ کا بین لیکن یہ محبتیں تمہارے اندر تو اللہ نے پیدا کی ہاں جو اللہ کی محبت سے محروم ہے وہ آپس کی محبت سے بھی محروم ہے اور جو کہتے ہیں ہاں میرے پاس تو صرف محبت ہے بھائی میرے پاس تو صرف محبت ہے میں تو ہر کسی سے محبت کرتا ہوں پر صرف اپنے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور سننا میرے بھائیوں اس سو میں کچھ نہیں ہے اس سو میں کچھ نہیں ہے جھگڑوں میں کچھ نہیں ہے محبتوں میں ہے ایک شخص ایک گاؤں کی طرف چلا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا صحیح مسلم کی حدیث پڑھوں آپ کے لیے. ایک شخص کسی گاؤں کی طرف چلا اللہ تعالی نے فرشتہ بھیج دیا انسان بن کے فرشتہ آ کہنے لگا تم اس گاؤں میں کیوں جاتے ہو کہنے لگا میرا ایک بھائی ہے <coughs> میں اس کو ملنے کے واسطے جاتا ہوں کہا تیرا کوئی لین دین ہے کہتا نہیں کہا تیرا کوئی احسان ہے جس کا بدلا دینا کہا نہیں کہا کیوں جاتے ہو کہا اللہ کے لیے جاتا ہوں میری اس کی محبت کس کے لیے اللہ کے لیے میرا اس کا تعلق اللہ کے لیے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا میں تو صرف اللہ کا فرشتہ ہوں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا جو اللہ کے بندوں سے یوں محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے معاذ کہتے ہیں ربی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر تج سے کس, تجھے کسی سے محبت ہو اس کو بتا دیا کر اس کو بتا دیا کر کہ مجھے تجھ سے محبت ہے میں جس معاشرے میں رہتا ہوں لڑائی تو سب بتاتے ہیں جی میری فلانا لڑائی ہے میں سکے پرانا لڑیا جی میری ہمسایوں سے لڑائی ہے میں نے بچوں کو بتا دیا چچے سے لڑائی ہے گھر نہیں جانا اور میری شریکیں ہیں میرا تعارف لڑائی سے تو ہے کا اپنا تعارف جھگڑوں کا نہ کرانا اپنا تعارف یہ کرانا میری محبت ہے جس سے میری محبت ہو بتا دینا بتا دینا محبت ہے اور پھر دعا سکھا دی اگر تجھے کوئی کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو کیا جواب دینا احبک اللہ دیبک تنی لہور اللہ تعالیٰ بھی تج سے محبت کرے جس اللہ کے لیے نے مجھ سے محبت کی اور بندے سے بندہ محبت کرتا دعا کیا ملتی ہے بندے جس طرح تو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرے اللہ بھی تجھ سے ایک حدیث آپ کو پہلے آتی ہے میں صرف دہراؤں گا تاکہ اس دہرائی میں کوئی فائدہ ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو تین چیزیں مل گئیں اس کو ایمان کی لذت مل گئی ایمان کی مٹھاس مل گئی ایمان کی چاشنی اس کو مل گئی جس کو تین چیزیں نصیب ہو گئیں ہم دعا کریں گے اللہ تعالی یہ بھی ہم بھی ہمارے نصیب کر دے یہ تین چیزیں اللہ لال ہمارے نصیب کر دے فرما جس کو تین چیزیں مل گئی اس کو ایمان کی مٹھاس آ گئی بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے مگر آج تک ایمان کا ذائقہ نہیں آیا ایمان ہے ان کو آم آم کا ذائقہ آتا ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں آتا ان کو مٹھائی کی مٹھاس ملتی ہے ان کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملی وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کو ذائقہ آتا ہے ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں آیا میری بات کو سمجھ ہے میں سے ان کو زندگی بھر ایمان کا ذائقہ نہیں آیا ان کو ایمان کا ذائقہ آ گیا. ان کو ایمان کی مٹھاس مل گئی ان کو ایمان کی چاشنی مل گئی پہلی بات اللہ اس کے رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں جائے باقی سب بعد میں دیکھیں گے پوچھیں گے کریں گے بعد کی بات ہے اللہ کی بات کرو اللہ کے نبی کی بات کرو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز دوسری کیا ہے کسی سے ملے تو اللہ کے لیے کسی سے جدا ہو تو اللہ کے لیے کسی کو دے تو اللہ کے لیے کسی سے لے تو اللہ کے لیے اس کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی زندگی کا محور اللہ کی رضا ہے اس کی دوستی اللہ کے لیے اللہ ول برا یہ عقیدہ مسلمانوں کا محبت ہوگی تو اللہ کے لیے جھگڑا ہوگا تو اللہ کے لیے میرے لیے نہیں میرے لیے نہیں اللہ کے لیے ایمان میں آنے کے بعد کفر میں جانا اسے ایسا لگتا ہے جیسے آگ میں جانا وہ ایمان کے بعد کفر کی بات نہیں کرتا اسے آگ راتی ہے جسے تین چیزیں مل گئی اسے ایمان مل گیا اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اس کی محبتیں اس کے تعلق اللہ کے لیے ہیں ایمان کے بعد کفر نہیں ہے جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں مسلمانوں آج ہم بہت دور ہیں آج محبتیں تو کم ہیں غصے بہت ہیں میرے نبی نے بھی اس قوم کی تربیت کی تھی وہ غصہ والی تھی مگر ان کو بتا دیا تھا اب محبت چلے گی غصہ نہیں چلے گا اگر تم نوجوان آیا کہنے لگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں چھوٹی سی ہو مجھے یاد رہ جائے اتنی ہو کہ میں عمل کروں نجات ہو جائے وہ چھوٹی لگ بھی نہیں ہو کوئی بات تو بتائیں مجھے آپ نے کیا فرمایا لا تفظم غصہ نہ کر اس نے کہا اور آپ نے غصہ نہ کیتی کر کر اور کا لا تفظم غصہ نہیں کرنا وہ نوجوان پوچھتا گیا اور آپ برابر ایک جواب دیتے تھے آپ نے جواب نہیں بدلا کہ پہلا کام غصہ نہیں کرنا دوسرا کام یہ کرنا تیسرا کام یہ کرنا چوتھا کام یہ اس کو ہر کام کا ایک جواب دیا کیا غصہ نہیں کرنا محبت اللہ کی طرف سے ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے میں کس کی طرف ہوں بدلے لینے تو بڑے آسان ہیں مجھے ایک آدمی کہتا ہے میری کتاب میں معافی نہیں ہے میں نے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اگر یہ بات اللہ نے کہہ دی تو اللہ تو قابر ہے ساری دنیا کو جھنو میں پھینک دے اسے کو پوچھے تو پوچھے گا مگر وہ کہتا ہے مجھے محبت پسند مجھے معافی پسند ہے اللہ کا آفو بن تو ہے معافی ملے گی تجھے کہتا ہے میری کتاب میں معافی نہیں مگر تم ہو پاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے میں تو بدلہ دوں گا آپ نے فرمایا چھوڑو کتنی بڑی بات کہی فرمایا ایک آدمی کسی سے بدلا لینے پہ کا دے ہے غصہ آیا ہے وہ تھپڑ مار سکتا ہے گالی دے سکتا ہے بدلا لے سکتا ہے فرمایا کہتا ہے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں کل لال اپنی پوروں کو کھڑا کرے جنت کی ہوروں کو آپ او ہوگی یا موٹی آنکھوں والی موٹی آنکھوں ہماری ہو رہے اس کے سامنے کھڑی کرے گا بندے بتا کون سی لینی ہے تو میری وجہ سے دھیما ہو گیا تھا تو میری وجہ سے دھیما ہو گیا تھا تیرا غصہ اس لیے ختم ہو گیا کہ تو مجھ سے کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی غصہ آتا ہے درگ در کر دیتا ہے دبا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایپ چھپائے گا اس کو, کو شروع سے تھوڑا سا اور آپ کو سمجھ آئے گی اس میں ہم لوگوں کو آنسو دینے والے غم دینے والے میں جس معاشرے میں, میں خود بھی ایسا ہوں ستانے والے لوگوں کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کو بندہ کون سا پسند ہے آپ نے فرما جو لوگوں کو نفع دیتا ہے نفع ڈھونڈتا نہیں ہے نفے بانٹتا ہے کب اللہ کو عمل کون سا پسند ہے بندہ وہ پسند ہے جو نفہ بخش ہے عمل کون سا پسند ہے فرمایا تو اپنے بھائی کو خوشی دے دے پہلا عمل نماز نہیں بتائی روزہ نہیں بتایا تلاوت نہیں بتائی کا پہلا عمل اگر تاکتا ہے کہ جو عمل اللہ کو پسند آ جائیں اللہ کو پسند ہو جو عمل پہلا عمل یہ کہ تو اپنے بھائی کو خوشی دے دے دوسرا اس کے غم کو مٹا دے تیسرا اس کی بھوک ختم کر دے چوتھا اس کا قرض ادا کر دے سلسلہ تو سہیا میں ایک سو ستر نمبر حدیث ہے 177 سیونٹی اس کو خوشی دے دے اس کے غم کو ہٹا دے اس کی بھوک ختم کر دے اس کا قرض ادا کر دے پھر فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاب کروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی شخص کے ساتھ جاؤں اس کا کام کروا دوں ایک مہینے کے اعتکاب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کسی کے کام کروں پھر آگے بیان کیا جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے گا اگلا حدیث کا ٹکڑا اس سے بڑا ہے ایک تو بندہ ماترا ہے وہ غصہ نکال ہی نہیں سکتا آگے بندہ چودھری ہے یہ بیچارا کام والا آدمی ہے اس کو کیا کہے گا دل میں کڑتا رہے گا بول نہیں سکتا یہ تو ہے ایک چودھری ہے آگے مزدور ہے تھپڑ مارے گالی دے جو مرضی کا یہ غصہ نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے اس میں طاقت ہے کہ یہ غصہ نکال سکے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا اتنی رضامندی اس کو دے گا کہ اس کا دل بھر جائے گا یا اللہ اتنا راضی مجھ سے ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اس کے دل کو بھر دے گا جو غصہ نکالنے کے باوجود ختم کرتے نبی مکرم غصے اور محبت کا تباز... آپ نے موازنہ کرنا ہے ان اللہ زندگی میں کام آئے گا یہ حدیث سے لکھ لیجئے گا کسی دن گھر جا کے صرف نماز دین نہیں ہے صرف روزہ دین نہیں ہے یہ نماز روزے بھی انہی کے ہیں جن کے اخلاق ہیں کچھ نہیں ہے کنگلے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی نماز نہیں ہے کوئی روزہ نہیں کوئی دین نہیں ہے جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرما مفت کون ہے کنگلا کون ہے کلاس کون ہے صحابہ نے کہا کہ اس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو روٹی نہ ہو کہا نہیں نہیں, نہیں،, نہیں،, نہیں، قیامت کو آئے گا نمازیں لائے گا نمازی بہت اچھے ہیں معاملات اچھے نہیں ہیں تاج کی بہت فکر ہے کسی کے دل دکھانے کی کوئی فکر نہیں ہے صحیح مسلم میں کھول کے پڑیے گا میں آج آپ کو دکھاؤں گا یہ حوالے سارے نمازیں لائے گا روزے لائے گا صدقات لائے گا حج لائے گا چار سیدھے بیان ہیں کسی کو مارا کسی کو گالی دی کسی کا خون بہایا کسی کے بہتان لگایا اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی نیکیاں بانٹنی شروع کرو اپنی نیکیاں ان کو دو جن کو تم نے کہا نیکیاں بانٹ دے گا اگر بیلنس ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ لوگوں سے کہا جائے گا اپنے گنا اس کو ڈالو اپنی پڑی ہوئی نمازیں لوگوں کو دے گا اپنے رکھے ہوئے روزے لوگوں کو دے گا اپنی زکاتے لوگوں کو دے گا اپنے حج لوگوں کو بانٹے گا کیونکہ عبادت گزار بہت تھا گالی دینے میں پرہیز نہیں کرتا تھا تھپڑ مارنے میں پرہیز نہیں کرتا تھا کسی کو ستانے میں پرہیز نہیں کرتا تھا اخلاق اچھا نہیں تھا اخلاق اچھا نہیں تھا قیامت میں میرا دل چاہتا ہے میں مفتیوں کو اکٹھا کروں اور ان سے پوچھوں کہ قیامت کے دن پلڑے میں سب سے اونچا عمل کون سا ہوگا پنڑے کو بوجل کرنے والا کون سا باٹ ہوگا کون سا بٹا ہوگا کون سی چیز سے پنڑا پوجل ہوگا میں مفتیوں کو اکٹھا کروں میں مفسرین کو اکٹھا کروں میں اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو اکٹھا کروں اور پوچھوں قیامت کے دن ترازو میں وزن کس چیز کا گا کس چیز کا گا اخلاق کا قیامت میں سب سے یہ حدیث ہے میری بات نہیں ہے یہ حدیث ہے قیامت میں سب سے وزنی عمل اخلاق ہوگا کہتے ہیں میرے پاس اخلاق نہیں ہے باقی سب کچھ ہے یہ لوگوں کو نیکیاں دے دے گا اور ابھی لوگوں کی زیادتیاں باقی ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے گنا اس کو دینے شروع کرو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لوگوں کو بانٹے گا اور لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا فرمایا مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روٹی نہ ہو یہ مفلس نہیں ہے جو اپنی نیکیاں لوگوں کو بانٹے گا مفلس یہ ہے مفرس یہ ہے ایک آخری حدیث سناتا ہوں اللہ ہمیں توفیق دے ہم کچھ کریں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش ہوتے ہیں ہر پیر کو ہر جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے روزہ رکھتے تھے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں سوال کے چھے روزے پورے ہو گئے کتنے مجھے ملیں گے کہتے ہیں رمضان دے بھی کرو پورے ہوئے مولوی صاحب کسی شوال دیکھ چیز کہہ رہے سب نے رمضان دے بھی انتی کوئی نہیں پورے کئیوں نے رودے رکھے رودے رکھے جھوٹ بولے مایا کوئی حاجت نہیں ہے پیچھے کم کرو کئی رودے دار ہوں گے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملا یہ تیر مکمل ہے یہ چند عبادات کا نام یہ ایک ضابطہ حیات ہے یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے یہ ایک معیار زندگی ہے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلواتا ہے وہ میں مسلمانوں کا ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بلکل صحیح ہے جو گرو کر کے اللہ اللہ اس کے لیے کتنے دروازے کھولے جاتے ہیں جنت کے آدھے دروازے کھلتے ہیں جتنی دفعہ وضو کرتا ہے جتنی دفعہ شاہ راہ اللہ کہتا اتنی دفعہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں رمضان کے بعد جنت بند نہیں ہوئی ہر پیر جمیرا کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس سے اللہ نے جس کے ساتھ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو جس نے اللہ کی توحید میں خلل نہ کیا ہو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے وہ دو شخص جو آپس آپ میں رہے ہوں اللہ کا کہتا, کہتا ہے ایک عمل پیچھے کر دو میں نہیں دیکھوں گا پینڈنگ کر دو یہ فائل دفتر داخل کر دو حتا کہ صلح کر لیں حتہ کہ صلح کر لیں حتہ کہ صلح کر لیں یہ زمین سے عمل اوپر بھیجنے اللہ تعالیٰ عمل سائٹ پہ کروا رہا ہے میں نہیں میں نہیں پیچھے کرو پیچھے کر دو میں نہیں دیکھتا ہتھی کہ صلح کر لیں فاصلی ہو بھائی نہ خبر من خبر مومن بھائی ہیں ان کے درمیان سلا کروایا کرو ہم سلا کرواتے ہیں کچھ اور کرواتے ہیں ان کو جوڑ تو فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کھا یوں ہوتے ہیں مومن اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے مسلمانوں ایک دوسرے کو مضبوط کریں جس طرح میرے نبی نے انگلیاں انگلیاں فرسائی اس طرح کے ہو جائیں مسلمان تو ایک جسم کی مالد ہوتے ہیں کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار ہوتا ہے یہ حدیث کب پڑیں گے کب کام آئے گی ایک آدمی پتھر اٹھا رہا تھا ورزش کر رہا تھا پتھر اٹھا, اٹھا کے آپ نے یہ کون ہے کا یہ مضبوطی حاصل کر رہا ہے طاقت کا طاقتور یہ نہیں ہے مضبوطی یہ نہیں ہے کہ پتھر اٹھائے مضبوطی تو اس کی جو غصے تھے قابو پائے پہلوان کو دیکھا وہ ایسے پھر رہا تھا کہ یہ کون ہے کہ یہ جس کو آواز دیتا ہے پچھار دیتا ہے جس کو چیلنج کرتا ہے شکست دیتا ہے، کوئی اس کو شکست دینے والا نہیں ہے یہ ایسا مضبوط پہلوان ہے کہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے پہ یہاں تو مجھے غصہ آیا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا کبھی کبھی سوچتا ہوں میں وقت آپ کا پورا ہو گیا دنیا میں وقت پورے ہو رہے ہیں یہ تو جمعے کا وقت ہے بہت کو یاد کریں عبداللہ بن نبی کو ضرور پڑھیے گا معاشرہ چلایا ہے اس جیسے بندے کو معافیاں ملی ہیں مدینے میں آئے سازشیں اوہد میں کیا کیا خندق میں کیا کیا بلو مستلق میں کیا کیا اما جی آشا رضی اللہ کے اوپر بہتان لگا اور گلی گلی باتیں ہو رہی ہیں آپ یہ واقعی نا پڑھنے والا سورہ نور میں مگر اس کا جنابا کس نے پڑھایا اس کو کرتا کس نے بھیجا اپنا لعاب اس کے منہ میں کس نے ڈالا ایسی ایسی باتیں کبھی عبداللہ بن ابئی کا کردار پڑھیں رئیس المنافقین تھا مگر میرے نبی کے رویے میں وہ بہتان لگاتا رہا خابو بکر کی بیٹی ہیں اللہ تعالی اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں امت کی ماں ہیں کا وظیفہ بند کر دیا رو حکر صدی کا غلام کا خرچہ دیتے تھے اللہ کا قرآن آ گیا اس نے زیادتی کی ہے تم نے نہیں کرنی لا سول الفضل بینک آپس میں جو فضل کرتے ہو اس کو ختم نہیں کرنا اس کو بلانا نہیں ہے اپنے عمل کو جاری رکھو ابو بکر انہیں لوگوں سے ملے زندگی بھر انہیں کے ساتھ رہے اللہ کے لیے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں دین پڑھیں اور اپنے دلوں کو ایسے صاف کریں جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں تھے بہت واقعات میرے ذہن میں ان شاء اللہ تعالی صرف میں یہ خلاصہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں محبتیں کام آئیں گی اللہ کے ارش کے نیچے پہنچا دیں گی نیک لوگوں کی محبت ہمیں نجات دے دے گی غصے ہمیں خراب کر دیں گے آجزی کی زندگی اخلاق کی زندگی کامل مومن کی زندگی ہے تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے تم میں بہتر ہے وہ جس کا اخلاق اچھا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے یہ میں بھی کام آئیں گی اگر اگر ہم دوسروں کے لیے اچھے نہ ہوا حدیث میں آیا ایک عورت ہے نفل بڑے پڑتی ہے تحجد بہت پڑتی ہے سب کے بڑے دیتی ہے رودے بہت رکھتی ہم کے لیے اچھی نہیں آپ نے فرمایا کہا جائے گی جہنم میں کا دوسری عورت ہے صرف فرض نماز پڑتی ہے نفل نہیں پڑتی سدکا دے تو پنیر سے زیادہ نہیں ہمسائی کے لیے بہت اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ کہاں جائے گی جنت میں یہ دین ہے عمل کا نام ہے کتے کو پانی پلانے والی کتے کو پانی پلانے والی فہش عورت جنت میں گئی یہ معاملات ہیں ایک جھاڑی کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دینے والا جنت میں گیا اور ایک بلی کو بھوک سے باندھنے والی نمازی عورت جہنم میں چلی گئی عبادات بہتر کرتے ہیں اور بہتر کریں گے اپنے معاملات کو بہتر کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں اپنے برتاؤ کو بہتر کریں اپنے رہن سہن کو بہتر کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے